الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المشيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الم <تصفح> ت را ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والذاب و طباب وکیز و کثیر الحق علہذاب و میں اللہ فمل مکرم انََََََََََ اللّلّہ یف علما یشہ صدق اللّہ مولان العظیم و صدقہ رسول ہن نبی الکریم الروف الرحیم اللّہ منوِ قلوبہ ناب القرآن و زیم واد خل جن تبل قرآن و نََ نامار بل قرآن کال اللہ تعالیٰ و تبارہ کافی شان حبیبی مخبرم و عامر ان اللہ وََََََََََ ملاسل علنبی یا وسلم و تسلیمہ سلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولا علی صحاب قیا محبوبہ بل عالمی السلات و السلام یا رسول اللہ و اعلیٰ کا و اصحاب یا محبوب رب العالمین تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے جہات بھی اللہ جلّہ وعلا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید ان جان سرور لالا رخاں نیر ر تاباں سر نشین ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تطمائے دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل سے تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام خواتین و حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صورت الحج سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا اور انہیں کے ذمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ میری زبان پہ کل الحق جاری فرمایا ارشاد فرمایا علام يَسْجُدُ یس مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ شمس و الکام رو و نجومو و جبالو ناز اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چپائے اور بہت سارے آدمی و حق الحق کا اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے وہ نلا ہو فما لہو میں مکرم اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ان اللہ یف علوم یشاہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریس ہے توان و کرہن چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ کیا ہے حضرت امام راغب اسفہانی مفراد قرآن میں بیان کرتے ہیں سجدہ تو فی الصل اتل سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وض الجبہ بے قسد العبادہ عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے حضرت امام فخر راضی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت ایک انقیاد اور دوسرا یہی وضع الجبہ والا معنی عبادت کے لیے پیشانی رکھ کے سبحان ربی اللہ کے جو نغمے علاق پہ جاتے ہیں سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے انکیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے باقی کائنات کا اجزا جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے کل قیامت کے دنوں پتا چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی ذلت میں مبتلا ہوئے ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ شمس اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے علماء کہتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے اور جب وہ استوا تک درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں ہوتا ہے اور جب وہ بڑا مائل بغروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے توہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں ہے ہر شخص ہر شے کا انداز عبادت اپنا ہے درخت قیام میں ہے چپائے رکوع میں ہیں میڈک اور اس قبیل کے دوسرے جنور تشہد میں ہیں اور حشرات الارض سجدے میں انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجبوعہ قرار دے دیا گیا اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو چوپایوں کی طرح تیری عبادت میں رقو بھی ہو اور کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو اور حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں گے سجدہ انتہائی ذلت ہے اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے انسان کے اشرف آزاد سر میں ہے دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں بولنے کی قوت زبان سر میں سننے کی قوت کان سر میں سونگنے کی قوت ناک سر میں سوچنے کی قوت دماغ سر میں اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ ڈرا ہوا ہے پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی جا رہا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے سو ربی اللہ مولا دیکھ مجھ سے بڑے ذلت میں کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے آلہ کوئی نہیں ہے اپنے عجت کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی الویت کا اعلان کر رہا ہے لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا کا سر اٹھا تو کہ اللہ اکبر مولا تو بہت بڑا ہے تو اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی اس لیے میں سجدے میں جھوک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا تو اتنا بالا ہے اتنا بڑا ہے اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کی کہ حتی تتورمہ قدمہ ہو یہاں تک کہ حضور کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری راہ جاگہ نہ کر کبھی سو بھی تو لیا کر لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا عبادت, تیری عبادت کا جو حق تھا ادا نہیں ہو سکا تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہا کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا اور یقیناً بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ جتنا بلند و بالا ہے جتنا وہ عظیم المرتبت ہے جتنی اس کے شانے ہیں بندہ جتنا مرضی جھک جائے اس اس کی اور اس کی بڑائیوں کو خراج عشق کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی اللہ اکبر مالک تو تو سب سے بڑا ہے تو, تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکا اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنی عزت کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خیراج نہیں دے سکا اور بھی جھکنے میرے اندر سکت ہوتی اور حالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق ادا نہ ہو سکتا تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا بندے کو سب سے زیادہ میں ملتا ہے اور سجدے میں اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم اور لاد سجدے میں سر رکھ کے سن رب اللہ کے نغمے علاپتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے روتا ہے چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حقدار بنا اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حقدار شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن اس, نے اس ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے دو سجدے کیے یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ارشاد ہے بر کا دوں رکو کرو سجدہ کرو تو اسی طرح کا حکم ور کا ہے اور اسی طرح کا حکم مسجد ہوا ہے رکو کرو اور سجدہ کرو رکو ہم ایک کرتے ہیں سجدے دو کرتے ہیں یا تو پھر رکو بھی دو کیا کریں یا پھر سجدہ بھی ایک کیا کریں چونکہ امر ہے امر اور امر تقرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال بنتا ہے میں آپ کو ایک بات کہوں تو, تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعمیر ہوگی تو امر تقرار کا تقاضا نہیں کرتا تو کہا گیا سجدہ کو ایک سجدہ کرنا واجب تھا لیکن ہم سجدے دو کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمے الاپے اور سجدے سے سر اٹھایا دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے پھر دوبارے سر رکھ کے سبحان ربی العلہ کہنا شروع کر دیا میرے مالک تیرا شکر تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی اس لیے سجدے دو ہو گئے اور رکو ایک رہا سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے سجدے سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے عزت و جلالت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے دائیں سے آؤں گا ان کے بائیں سے آؤں گا ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کی چاؤ سمتے گھیر لوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا حضور فرمایا ظالم دو رستے بھول گیا کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی فرما دیتا ہے。اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا بلکہ حدیث تمہارا رب سخی بھی ہے زندہ بھی ہے کریم بھی ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں تو بندے اس کے حضور جب مانگے مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو یہ دو راستے کھلے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے شرف قبولیت بخشتا ہے سجدہ بندگی کا اظہار ہے اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو حضور میں راج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بے ما شرفوں کا یا احمد پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا حضرت امام رازی نے لکھا اور بھی علماء نے ملہ جیون تفصیلات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بنسبتی الی کا شرفنی بالعبودیہ اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پےشانی رکھ کے میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے تو مجھے بندہ کہہ کہ کے پکار دے بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال مرتبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینا سفر ہونے کی قوت دیتی ہے جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر, پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا یہ درس ہے تو کا یہ سبق ہے سجدے کا اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتا اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پیشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں تو ہیت کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شہ سے بے خوف ہو جاتا ہے حضرت شیخ سادی شیرازی فرماتے ہیں, میں رود بار کے جنگل میں کھڑا تھا ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہوا ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے. میرے پاس آ کے رک گیا میں ڈر گیا مجھے کہنے لگا شادی ڈر گئے ہو میں نے کہا بات ڈرنے نہیں ہے کہنے لگا سادی تو خدا کا ہو جا خدا کی خدائی تیری ہو جا اللہ کے حضور چھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو سجدہ کے سامنے قیام دیتا ہے جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے کیوں ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی لیکن انہیں شہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے اس کی قوت کا سارے مانتے اور اس کے قرب میں رہنے والے اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا تو جو مالک کو ماننے والے ہیں تو عید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں لا خوفن علیہ کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتے بلکہ مفسرین نے فرمایا یہ جو قرآن مجید میں آتا نا اتا کل اس کا مانا اللہ سے ڈر جاؤ اتا کا مانا ڈر جاؤ لیکن اس کی نسبت اگر اور ہوگی اس کا مفول کوئی اور ہوگا تو پھر ڈرنے کا مفہول نہیں ہوگا اتہ اللہ قرآن میں لفظ موجود ہے اتہ اس کا معنی یہ نہیں کریں گے آگ سے ڈر جاؤ جبکہ لفظ تو وہی ہے اتاک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اتاک نار اس کا مانہ ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور شریعہ مزاج سے آگاہ نہیں ہوتے وہ ترجمہ تو میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں اس لئے ہر قس و کا ترجمہ نہیں پڑنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح کو اور منشاہ کو اور شریعت کے مزاج کو کس نے سمجھا تو اتنا کلّہ کا مانا اللہ سے ڈر جاؤ اتنا کنار وہی معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ لیکن علماء کہتے ہیں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے فرماتے ہیں جب اتنا کنار کہیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے ڈر جاؤ اس کا معنی ہوگا آگ بچ جاؤ اتنا کلّا کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ اتنا کنار کا معنی آگ سے بچ جاؤ لفظ وہی ہے لیکن مفعول کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا اس لیے جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اس کے سینے میں کسی کا خوف نہیں پنپ سکتا حقوق اولاد کے حوالے سے میں نے گفتگو کے اندر کہا تھا جو افراد موجود ہوں گے اس جمعہ میں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان کے نفسیات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے کوئی ضروری کام ہوتا ہے بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے بلی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ جس بچے کو بلی سے ڈالایا گیا بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف کے سینے میں پنپ نہیں نہ پائے یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی تین سو تیرہ ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے جب امیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جال کو کہ وہ تو تین اونٹ کھا سکیں گے اور تین سو سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں تو ابو جہل نے سنا دی دی قریش کو بلا کر کہا عمر کی رپورٹ سنوں کتنی حوصلہ افزا ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی صبح تو دسیاں کٹھی کرو اور جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سینے حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے لوگوں کو تماشہ دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے۔ جب اس نے غاونت بڑے اتنی زبان سے کے جملے نکالے تو عمر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا ابن حشام میں لفظ موجود ہیں کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ ہو میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یسرف کی اوٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں ان کے بدن پہ چیتڑے ہیں ان کے پیٹ کمل سے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک لڑنے جاتا تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے اتنی بڑی, بڑی قوت کو دیکھ, دیکھ کر ان کے سینے دی میں خوف پیدا نہیں ہوا بلکہ آپ جانتے ہیں بدر دو کی تاریخ گواہ ہے کہ دو, دو, دو, دو گھوڑے تھے ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا چھ آٹھ تلوار ستر اونٹ تھے اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواؤں میں لہرانے شروع کر دیے یبوتی کافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو کس بلتے پہ جا رہے ہو کون سا ہے تمہارا آلاتی حرب و ورب تو تمہارے پاس موجود نہیں اتنی بڑی سے, سے, سے آلات ہرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے تم مقابلہ کیسے کر پاؤ گے کس بل بوتے پہ جا رہے ہو حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے سیابا نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ کنجر پر نہ بالے پر بھروسہ ہے تو اس شادی سی کالی <سلام> کملی <سلام> والے پر اب اس ماحول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دوا نہیں ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں ہمارے تین سو ساٹھ خدا اور تمہارا ایک خدا مقابلے پہ نہیں اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا ازا ولا ازا لکن حضور کے کانوں میں آواز پڑی فرمایا علی تم بھی ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا, لکن اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا سجدہ اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ رہی ہے آج, آج دنیا سے آج ہم ڈر رہے ہیں, ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے, سجدے چھن گئے ہیں ہمارے سجدوں, سجدوں کی آبرو آب چھن گئی ہے ہمارے سجدوں, با سجدوں با میں وہ حرارت اور وہ نرمی نہیں رہی بدر کا میدان ہے ایک ہزار کا لشکر مقابلے میں اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نازو تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف آٹھ تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی خجور کو چوس کے روزہ کفتار کرتے ہیں یہ حالت مسلمانوں کی بدن پہ چتڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا آسرہ تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مستد عریش میں سجدے میں پہشانی جھکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں حضور کے ذات تھا ساری رات مصطفی روتے رہے آنکھوں میں آنسو ہیں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 مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تُحلِق حاضح الاسابہ لم تُوبَد فِي الْأَرْضِ عَبَدَ میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو ہیں جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اثاثہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو کو بیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ عکاس کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ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 دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا میں خوش ہو گیا کہ حضور جہرے پہ مسکراہت تھی حضور مسکراتے ہو فرمایا اب شریابہ بکر حاضر جبریل آخذم بے انان فر ہی ابو بکر بشارتو وہ جبریل اللہ کی مدر لے کر آگئے تو یہ سجدے تھے جس نے جن سجدوں نے ظالم اور جابتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا حضرت علی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا کم حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یا, حیو یا قیوم کا پڑتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا میں نے ایک کافر کو واسلے جہنم کیا پھر زیارت کے لیے واپس آیا دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا کوم یا قیوم یا کم بے رحمت کا تغیذ یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پہشانی میں پھر گیا پھر آیا کئی بار ایسا ہوا. میں کافر کو قتل کرتا پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جگ میں کود پڑے لوگ بھر چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے لیکن جو سب سے آگے کافروں کی سفا میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنا کا لال محمد تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے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 آؤ اس کے حضور جھکو اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا سجدہ اس کو قوت دیتا ہے تو رازِ کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرے زندگانی ہے نکل کر ہلکہِ شام و سہر سے جاوے دا ہو جا گزر جا بن کے سہلِ تندرو کوہو بیابان سے گلستا راہ میں آئے تو جوے نماخا ہو جا مالک کے حضور جب بندہ عجت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدل سے اتار کے ایک سمت رکھ دیے جاتے ہیں اور بندہ مسلح پہ سبحان ربی کے نغمے الپتا ہے رکوع کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشت عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گنا اتار کے ایک سائڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گنا نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس اس کے کندوں کے اوپر سارے آ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پر اوپر گناہ آ جاتے ہیں اور جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں گنا گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جمبش دی حرکت دی موسم خزاں تھا درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے ایک صحابی پاس کھڑے تھے شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں ایک درخت آیا اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا یوں پتے۔ ہم اس منظر کو دیکھتے رہے حضور علیہ السلام, علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاک کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتی ہے اور وہ پاک پر زاف ہو جاتا ہے ایک دن فرمایا اگر کوئی بندہ۔ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کو چہل رہ جائے گا اس کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا فرمایا و نماز مومنوں کا میراج ہے اماد الدین نماز دین کا ستون ہے خوب به من دنیا تم سلاس اتیب النساء وجعلت قرۃ فی الصلاۃ مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا یعنی کافروں والا کام کیا حضرت امام فخر بن رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظ اللہ الصلاوات والصلاة الوسطہ اس آیت کریمہ کے تحت ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ حضور کی چوکھڑ کا پتہ بتلایا گیا وہ حاضر ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامت سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجود کی کے اندر زنا کر لیا حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں اب جب کہ میرا ضمیر جاگا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تو شادی شدہ ہے اور جو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے اور جو ت نے سرکا بیچا ہے فقد ارتقب تے تُو نے کبیرہ گنا کیا ہے اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے لیکن جس طرح تبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز قضا ہو گئی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس باب میں کتنی سکت سکت کرتے ہیں کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں کپڑے میرے پاک نہیں ہیں تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا تیرے کپڑے بھی پلید ہیں تیرا دل بھی پلید ہے تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ بھی سر دے گا تیری دو کو بھی پاک دے دے, دے دے گا تیرے کلب کو بھی حالت بخش دے گا تو اس کے حضور آ جھک اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نہ بالآخر میرے حضور ہی ہے نا کتنے گنا کیا, اس نے کتنے جرم کیا اس نے لیکن بلاخر میرے حضور آیا اور اپنے گناوں کی معافی مانگتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا بلکہ ایک روایت مستند امام احمد بن حمبل میں موجود ہے وزو فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے کشت کے لیے اٹھے اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے مالک کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پیشانی رکھ کے جب رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں کوئی کہا کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے یہ ساری وجہ اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت ایک ارب چالیس کروڑ ہے افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی چھپن اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی سے یہ مسلمان مالا مال ہیں کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس وہ سجدے کی آبرو وہ سجدے کی عزت وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے بالا ہے جو سب سے بالا ہے جس نے موسا کے فرون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا کیا پوری امت مسلمہ ایک ارب چالیس کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی اللہ کے نخل آپ کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور قل قدس کے اندر بہتا ہوا خون شبر خان سے لے کر قابلو و کندھار تک اور مسلسل کا تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم লুট گئے ہم کٹ گئے ہم پیٹ گئے اسلھے بھی موجود افرادی قوت میں موجود سیاسی طاقتیں بھی موجود لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے اسی کشتی کو ہے خوف التلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے جو 300 توکل جرف اور وہ طاقت اور وہ عظمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے آج وہ امت بیچ منج دار کے اس امت کی کشتی ہج کولے کھا رہی ہے ہمارا ہماری فریاد ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک ہماری ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت کوئی طاقت ہمیں نہیں لٹار سکتی آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک اپنے مخالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں ساڑھے سات سو مرتبہ کے قریب دیا گیا اور ایک آخری بات ارض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وسیعتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی؟ دو تھی حضور کی آخری کی جب حضور میں مرض میں تھے اور آخری وسیعتیں اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا وہ یہی تھا السلات، السلات، السلات، السلات، السلات. لوگوں میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں میں نماز کی تاکید کرتا ہوں اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں یہ آخری دو باتیں تھیں جو حضور نے ارشاد کی حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاکید امت کو دی اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں اللہ مجھے آپ کو توحفی کے عمل عطا فرمایا